واقعات متفر سن ایک ہجری نمبر ایک قبا سے مدینہ منورہ آنے کے بعد کلثوم ابن حدم جن کے مکان پر قبا کے زمانے قیام میں آپ فروکش رہے انتقال کر گئے نمبر دو مسجد نبوی کی تعمیر سے آپ خنوز فارغ ہوئے تھے کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقیب بن نجار انتقال کر گئے بن نجار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ان کے بجائے کسی اور کو نقیب مقرر فرمائیں آپ نے ارشاد فرمایا تم میرے مامو ہو میں تم سے ہوں اور میں تمہارا نقیب ہوں آپ کا بن نجار کی نقابت قبول فرمانا یہ بن نجار کے مناقب میں سے ہے جس پر وہ لوگ فخر کرتے تھے نمبر تین اور اسی سال مشرقین مکہ کے دو سرداروں نے انتقال کیا ولید بن مغیرہ اور آس بن وائل یعنی عمر بن آس فاتح مصر کے والد نے انتقال کیا نمبر پانچ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو مدینہ کے تمام کنویں کھاری تھے صرف ایک بیر روما کا پانی شیریں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا کہ جو بغیر قیمت کے پانی نہ دیتا تھا فقراء مسلمین کو دشواری پیش آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیر روما کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر جنت کے ایک چشمہ کے معاوضے میں فروخت کیا اور مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا کہ جس کا جی چاہے اس سے پانی بھرے اسلام سرما بن ابھی سرما بن ابی انس انصاری بخاری رضی اللہ عنہ ابتدا سے توحید کے دلدادہ اور کفر شرک سے متنفر اور بیزار تھے ایک مرتبہ دین مسیحی میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کیا لیکن غالباً نصارہ کے مشرکانہ عقائد کی بنا پر ارادہ فسخ کر دیا بڑے عابد و زاہد تھے راہبانہ زندگی بسر کرتے تھے کبھی باریک کپڑا نہ پہنتے تھے ہمیشہ موٹے کپڑوں کا استعمال کرتے تھے عبادت کے لیے ایک خاص کوٹڑی بنا رکھی تھی جس میں حائضہ اور جنوب کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی اور یہ کہا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی میں عبادت کرتا ہوں اپنے زمانے کے بڑے شاعر تھے اشعار تمام تر حکیمانہ وعظ اور نصیحت سے بھرے ہوئے تھے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو سرما بہت معمر اور بوڑھے ہو چکے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف ب اسلام ہوئے